امن تلحم امکم الخوصر اے ایمان بالو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ حقیقی معنوں میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں گزشتہ آیتوں میں منافقین کے ان برے عادات و خسائل کا ذکر ہوا جن کے نتیجے میں وہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے اور اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ اور اپنے مال و دولت اور اولاد کی اندھی محبت میں اس طرح کھو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ جو دنیا و آخرت میں ہر خسران و ہلاکت کا سبب اول ہے آئے دس میں کار خیر کے لیے مزید تاکید کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم کفے افسوس ملتے رہ جاؤ اور اس وقت تمنا مستحیل کرتے ہوئے کہنے لگو کہ اے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ صدقہ خیرات کر لوں اور نیک کاروں میں سے ہو جاؤں آیت گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ تمنا ہرگز پوری نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ کا نظام ازلی ہے کہ کسی کی موت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹالی جاتی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اللہ تمہارے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہے اس لیے قیامت کے دن وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلا دے گا مفسر القیال الحراسی نے لکھا ہے وہ انفکو مما رزق دلیل ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد فوراً ادا کرنا ضروری ہے ترمیزی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ حج نہیں کرے گا یا زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد ادا نہیں کرے گا تو وہ موت کے وقت دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرے گا پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی وہ بلّہ